اب باقی میرا تو دس گھنٹے میں بھی بیان نہیں ہوگا بھائی مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک کا بعد نے اس مہینے کی ستائیسویں شب کو حضور علیہ السلام کا ایک عظیم موضا عطا فرمایا کہ آپ سبحان الدی اسراب ابدی لن من المسجد الحرام ال المسدا الدی بارکنا ہوری یہو من آیا تینا ان نہ بصیر 15 پندرواں پارہ سونے بری اسرائی اور ابتدائی آئے پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اپنے بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا کی جانب بارکن حو لہو جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی لے نوری تاکہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں من آیا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ادنہو ہُو بس سمی البصیر کے بے شک و سننے اور دیکھنے والا حضور نے آسمان کی معراج فرمائی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو شب میراج اتنا قرب عطا فرمایا حکا نقاب او ادنا اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب فوہا ال ابدی ما اوہا پھر اللہ تعالی نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ سلاۃ وسلام پر وہی فرمائی اور امت کے لیے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا حضرت اموس علیہ السلام کی سفارش سے پانچ نمازیں رہ گئیں یہ تو حضور علیہ السلام کی معراج تھی کہ آپ عرش پر گئے لامکانگے اللہ کا دیدار کیا اور حضور کی معراج کا صدقہ ہمیں یہ ملا کہ ہم نماز پڑھنے کو حضور نے معراج قرار دیا سدا تو میرا ظلموں نماز جو ہے وہ مسلمانوں کی معراج اور آگے بول